الحمد لله وكفام والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفام أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو اللہ رب, رب العالمین سورہ الحشر کی ان آیات میں اللہ رب العزت میں اپنی شان خود بیان کی ہے اور اپنا تعارف خود مسلمانوں سے کروایا ہے کہ جس رب پر تمہارا ایمان ہے جس اللہ کو تم نے اپنا رب مانا ہے وہ کس شان کا حامل ہے اس کی کتنی اتھارٹی ہے وہ کتنا ماہر ہے وہ کتنا قدرت والا ہے کہ اس کی موجودگی میں تمہیں کسی اور کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تمہارے سارے کام وہ اکیلا کر سکتا ہے وہ کبھی تھکتا نہیں ہے وہ کبھی سوتا نہیں ہے اسے سب کنٹریکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس نے تمہیں ٹھیکے پر کسی کو نہیں دیا تھا بنانے کے لیے اس نے خود بنایا یخلو کو فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں اس نے تمہاری تخلیق کی ہے خل کا بعد خلق کن اسٹیپ بائی سٹیپ ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق فی ظلمات انسلاس تین اندھیروں کے ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اپنی ساری قدرتوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے وہ جب چاہتا ہے تو تمہارا کام ہو جاتا ہے وہ جب چاہتا ہے تو تمہاری مشکل ختم ہو جاتی ہے لہذا اس کی رضا حاصل کرو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو یہ قرآن حکیم اللہ کی صفات کا سب سے بڑا مجموعہ ہے ایک جگہ پر اور کہیں بھی اللہ کے اتنے نام نہیں آئے صفاتی نام جس میں اللہ کی سفتیں بیان کی گئی ہوں اور اللہ کی شان بیان کی گئی دالے والی صفات کو ذکر کرنے کے بعد پر فرمایا سبحان اللہ عما یوشر اللہ اس سے پاک ہے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اتنی شان والا رب ہو جب آدمی کے پاس پیسہ ہو تو وہ کسی کو پارٹنر نہیں بناتا پارٹنر وہی وہ بناتا ہے جس کے دانے مکے ہوئے ہوتے ہیں جب پیسے پورے نہ ہو نا تو مجبورن اپنے بھائی کو بھی شریک کرتا ہے جس کے پاس پیسے پورے ہوں اپنے بھائی کو بھی شریک نہیں کرتا کاروبار کرتا وہی وہ ہے جس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے اب اور تو کچھ ہو نہیں سکتا لہٰذا دو چار دس ہزار کسی اور کا ڈالوں گا تو کام بنے گا اللہ کیوں شریک بنائے گا کسی کو فرمایا مَا خلق السماوات دی ولا خلقان فو ہم, ہم نے زمین و آسمان جب بنائے تھے تو ان کو وہاں کھڑا نہیں کیا ہوا تھا یہ وہاں موجود نہیں تھے ہم نے اکیلے بنا ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا اور نہ ہم نے ان کو جب بنایا تھا تو ان سے مشورہ لیا تھا یہ تو ان کا پرسنل معاملہ تھا نا چلو زمین آسمان ان کا معاملہ نہیں تھا جب ان کو بنایا ناک کی تھی نا آنکھیں ان کی تھی دانت ان کے تھے مو ان کے تھے ہونٹ ان کے تھے زبان ان کی تھی اس میں بھی ہم ان سے مشورہ نہیں لیا خود تصویر بنائی ہے ماں باپ سے کوئی آئیڈیا نہیں مانگا تم بتاؤ ناک کیسی ہونی چاہیے اونٹ کیسے ہونی چاہیے کان کیسے ہونے چاہیے ان کے لیے بھی سرپرائز ہوتا ہے باپ اپنے ڈھونڈتا ہے میرے اوپر گیا ہے اما اپنے ڈھونڈتی ہے میرے اوپر گیا ہے کسی کو بھی اسی طرح فرمایا ہم نے جب زمین و آسمان بنائے تھے تو ان کی مدد نہیں چاہیے تھی یعنی جب ہم نے بنانے میں مدد نہیں چاہی تو چلانے میں ہم مدد ان کی کہہ لیں جب انسان بنانے میں کسی کی مدد اللہ نے نہیں لی تو اس کے مینٹیننس میں اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کیوں لے گا سبحان اللہ عما یو یہ جو انہوں نے آگے ٹھیکے بانٹ دیے ہیں نا کہ فلاں خارش ٹھیک کرتا ہے اور فلاں بیٹے دیتا ہے اور فلاں فلاں کرتا ہے اور فلاں فلاں بیماری کو دور کرتا ہے یہ سب شرک ہے یہ رب کی سفتیں سبحان اللہ اما یو اللہ سے بہت پاک ہے شریک ہمیشہ کمزور کا ہوتا ہے اور اللہ کمزور نہیں ہے خالق وہی اللہ تمہارا خالق کوئی اور نہیں اس اور خلق کی تمام صورتیں یہاں بیان کر دی مختلف الفاظ لے کر آئے اللہ تعالیٰ الخالق تمام بنانے والوں کو کہا جاتا ہے ایک آدمی کرسی بناتا ہے ایک آدمی تصویر بناتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اس تصویر کے خالق کرسی بناتا ہے وہ کرسی کا خالق ہے لیکن کرسی بنانے والے نے کرسی تب بنائی ہے جب لکڑی موجود تھی اوزار اس کے پاس موجود تھے کانٹ سانٹ کرنے والے ان کی مدد سے اس نے ایک چیز بنائی رنگ کرنے والے نے رنگ بھرے ہیں رنگ بھی موجود تھے برش بھی موجود تھا کینوس بھی موجود تھا نے بنایا اللہ کیسا خالق کہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور اس نے بنا دیا پوری کائنات کا خالق ہے نا ایک اس کو عدم سے وجود میں لے آنے والا ہے کچھ بھی نہیں مادہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس کے کلمہ کن کی گرج نے وہ بگ بینگ کر دیا کہ مادہ جو ہے وہ آج تک اس کو سانس لینے کا موقع نہیں ملا ہے پھیلتا چلا جا رہا اور بنتا چلا جا رہا جسرا لان فرمایا نا زجرت واحدہ بس میں نے ایک جھی دینی ہے تمہیں فائزہ سارے جا کے کھڑے ہو جاؤ گے جو. میں نے کوئی فیکٹریاں نہیں لگانی تمہاری سائیکلنگ کر کے تمہیں بنانا ہے میں نے اما ابے دادے پردادے سمیت فائدہ ان ہوئی تم کھڑے ہو دیکھ رہے ہو گے سر اتنا ماہی واحدہ بس ایک جڑک دینی ہے میں نے کھڑے ہو جاؤ سب نے کھڑے ہو اتنی ساری بات ہے سر ماں خلکوں کو ملا باسوں کا نا واحدہ تم تمام کو پیدا کرنے میں بھی میرا کون نہیں لگتا ہے اور ایک کو پیدا کرنے میں بھی کون نہیں لگتا میں تھکتا کوئی نہیں ہوں کلام ہے اس کی عطا بھی کلام ہے وہ کیسا خالق ہے وہ البارے ہے یہ البار اتنا جامع جملہ ہے اتنا جامع لفظ ہے اتنی جامع توجہ ہے کہ ترجمے کرنے والے پریشان ہو گئے ہیں اس کا ترجمہ کیا ایک نے اپنا اپنا ترجمہ دیا اس اتنا ہما جہتی لفظ ہے یہ البار علامہ دوست محمد قریشی فاضل دیوبند رحمتہ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں پانی پر تصویریں بنانے والا کسی کے عجز اور کمزوری کا اظہار کرنا ہو نا تو کہا جاتا ہے کہ پانی پر تصویر پانی پر تصویر کھڑی تو کوئی نہیں نہ ہوتی یوں آپ بنائیں گے یوں وہ ختم ہو جائے گی چلی جائے گی یہ رب کی اسکل کا اظہار ہے کہ پانی پر تصویر بنا دے افارا آئی تم ماں تم نون جو ٹپکاتے ہو دیکھتے ہو گوشت ہوتا ہے پانی پر تصویر بنا دیتا ہے بارہ آیا برا اوالور البارے اسٹیپ بائی اسٹیپ کریشن کرنے والا اور اس کی ہر تخلیق اس مرحلے میں مکمل ہوتی جیسے ڈبلو او این ون جو ہے یہ اپنی ذات میں بھی مکمل ہے ون ون لیکن اس کے آگے ڈی ای آر لگا دو تو اتنے لفظ بن گئے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جن مراحل سے انسان کو گزارتا ہے ان تمام مراحل سے دوسرے رستے بھی نکلتے اپنی جگہ وہ جام شکل ہوتی ہے مکمل تخلیق ہوتی ہے راجا فرمایا یخ لوکو کم فی بم مہاتے کم خلکن ممبا دے ان میں سے ہر ایک تخلیق ہوتی ہے نامکمل تم کسی سٹیج پر بھی نہیں ہوتے نا مکمل تم کسی سٹیج پر نہیں ہو تمہارا ہر سٹیج مکمل ہوتا ہے سمجھ اللہ نطف تن فی قرار مقین فخلک نہ نطفت فلق نہ اب وہ الا کا مکمل ہے اس سے دس چیزیں بن سکتی ہیں فاخلق نہ نطفت اعلی کا تن فخلاتا مز کا المدغ یہ اگلی بھی تخلیق ہو رہی ہے پچھلی بھی تخلیق تھی فاقا لکھن المدغا تا ایزامن فاخا سا نل ایزام لہما سما اناخ آخری بھی تخلیق ہی ہوتی ہے ہر سٹیپ مکمل ہے خلیا تخم بیزائے انسا ایکس اینڈ وائی کروموسومز ان کا ملنا یہ پہلا ہفتہ ہوتا ہے اور اس میں ایک کیکر بیری اور اس کے بیج میں کوئی فرق نہیں ہوتا ایک سیل مکمل نباتاتی سیل ہوتا ہے جس طرح ایک بیری کا ہوتا ہے کیکر کا ہوتا نباتاتی سیل ہوتا ہے وہ پہلے ہفتے میں یہ ایک مکمل کریشن ہے درخت وہیں رک گئے تمہاری آگے بڑھاتا ہے اگلے ہفتے کیا بن جاتا وہاں سے درختوں کا رستہ نکلتا ہے تمہیں ادھر نہیں لے گیا ادھر لے گیا اگلا ہفتہ وہی سیلس ایک بال کی شکل میں گولدارے میں ایک ہے بننی شروع ہوتی تیسرے ہفتے میں اب یہ جی حیوانات کے تو جو درجے عام حیوانات وہ نباتات سے نکل کے دوسرے ہفتے میں حیوانات کے سل کی طرح بن جاتا جب وہ کروی اس کا انداز ہوتا ہے یہ حیوانات کا سل اس طریقے سے ہوتا یہاں سے اگر چاہتا ہے تو تمہیں بلی بھی بنا سکتا تھا کتا بھی بنا سکتا تھا بندر بھی بنا سکتا تھا مگر تمہیں پھر اوپر لے گیا خلقم من بعد خلکنگ اندھیرا تھا نا غلطی سے تھا ادھر ادھر لگ سکتا ہے کوئی اور چیز بھی بن سکتی ہے غلط بٹن بھی دب سکتا ہے نہیں اگلا ہفتہ تیسرا ہفتہ وہ جو گول تھا وہ کھنچ جیسے آپ پکڑ کے ربر کو کھینچتے ہیں وہ لمبا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سول شیپ جوتے کا جو تلوہ ہوتا نا بالکل اس طریقے سے ہو جاتا ہے سول شیپ اس میں جو حیوانات لبو ہوتے ہیں میمل کی ادنا شکل جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی پھر اس سول کے اوپر سر کا ابھار نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں سینڈل شیپ جیسے سینڈل کی ایڑی ہوتی ہے ایسے سر کا ابھار نکلتا ہے پھر اس ابھار کے اندر چار خانے بنتے ہیں سامنے نظر آتا وہ خالی کڈڈے جہاں دماغ نے بننا ہوتا اور اس کی نشیں وہ لائنیں انسری نالیاں بننا شروع ہوتی ہیں اور اسی مرحلے پر دل کے بھی چار خانے بننے شروع ہو جاتے ہیں. یہ حیوانات فقاریہ کی شکل ہوتی ہے چوتھے ہفتے میں جا کر نشان لگتے ہیں وہ جو ابار ابرا ہوا تھا نا گمبد کا ساتھ. اس پر نشان لگتے ہیں ڈاٹس کی طرح نیرہ ڈاٹ ہوتا ہے وہ آنکھوں کی جگہ پر دو کالے نشان لگ جاتے جیسے کسی نے پینسل سے لگائے مو والی جگہ پہ لگتا ہے ناک والی جگہ پہ لگتا ہے اور پھر رات دن وہ کام شروع ہو جاتا اس تصویر کی بنائی شروع ہو جاتی یہ ابھی گوشت نہیں ہوتا گوشت ہمیں ہڈیوں کے بعد ابھی اس کے اندر وہ سلابت ریشے نہیں گوشت والے بنے ابھی اس کے اندر ابھی اس کی شکل کو کیا کہا ہے ہالکہ جونگ جب خون پی لیتی ہے تو ہنڈریڈ پرسینٹ اس کی شکل وہ اور آپ کو پتا ہے جو جونگ کے اوپر ہوتا ہے وہ گوشت نہیں ہوتا جوک جس چیز کی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ گوشت نہیں ہوتا اس کے اندر سلابت کوئی نہیں ہوتی ریشے کوئی نہیں ہوتا وہی وہ کچھ چیز تمہارے اندر ہوتی ہے اس وقت اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس میں بارشن ہو جائے تو آپ ایک بکری اور ایک انسان کے جنین کے اندر فرق نہیں کر سکتے نا یہ تو بعد میں آخر میں جا ان تمام مراحل سے پیچھے مڑ کے دیکھو کتنے کتنے سنگین جنکشنوں سے ہم تمہیں بچا کے کہاں لے آئے ہیں درمیان میں کوئی بھی مور تم مڑ جاتے تو کیا ہوتا لہذا نباتات و جمادات و حیوانات کے مراحل سے گزرتا ہوا یہ انسان سمسا نلکنا یہ تمام کون کر رہے ہیں آخر اس نے تمہیں سیریسلی لیا ہے نا تمہارا کوئی خیال ہے تو بنا رہا ہے نا تمہیں بھولا ہوا تو نہیں ہے نا علمات ان علمات تین اندھیروں کے اندر تمہاری نک سکھ درست ہو رہی ہے تمہارا آنکھوں کا نظام آڈر ویژل سسٹم تمہارا بن رہا ہے تو جو ہے تو بن رہے ہو نا اور جب چھ فٹ کے ہو جاتے ہو تو کہتے ہو اب توجہ تو کوئی نہیں اب بابا شاہ کمال توجہ دے گا ظالموں جب پیشاب کا کترا تھے اس نے اٹھا کے لایا تمہیں وہاں اور اب کہتے ہو دوسرے تم جیسا ظالم تو کوئی ہے ہی نہیں ان شیر کا ظلم عظیم دیکھ کو آپ پاسپورٹ بھی بنواؤ شناختی کارڈ بھی بنواؤ اس کا ویزا بھی ارینج کرو اس کے پروٹیکٹر کے بھی پیسے دو اس کو یہاں ٹکٹ بھی اس کو پیتی ہے یہاں سے بھیجو یہاں کے کام پر بھی لگوا دو اسے پروموشن بھی کروا دو پھر کہہ نہیں nah, جی میرا تو کسی کو خیال ہی کوئی نہیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے آپ تم نے کہاں کہاں سے نکال کے لایا وہ کتنے کتنے خطرات سے نکال کے لایا ہے کیسی تمہاری حفاظت کی ہے میں تمہاری کس طرح حفاظت ہے؟ کی ہے بات کی سم سے ماں کی رحم تک تم نے پچیس ہزار کلو میٹر کا سفر کیا قدم قدم پر خطرے تھے کیسے بچایا تمہیں پھر کہتے ہو کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں کوئی ہمیں ہمارے ہوا ماہ ماہ کم تم نہ اکرا بولے ہی میں نے حبل الوری بار پانی پر تصویر بناتا اور پھر وہ تصویر بنا کے باہر لے آتے تم دیکھتے ہو بان تم تنظرون پانی کیا آپ کہہ سکتے ہیں نتفا پانی تو نہیں ہے نا اس کے اندر تو فلاں چیز بھی ہوتی ہے فلاں چیز بھی ہوتی تو پانی میں کیا ہے اس میں بھی ایٹم اور مالی ہو پانی خود تو کوئی چیز نہیں ہے ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک ایٹم مل کر پانی بنتا ارشاد فرمایا ہوا انشا کم تم رب کا انشاء ہو تم رب کا انشاء ہو انشا کیا کلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک خبریہ اور دوسری انشائیہ ایک خبریہ اور ایک انشائیہ خبریاں یہ ہے کہ زعیدن مجتحدن زید بڑا محنتی ہے محنتی آدمی مجتحد کہتے ہیں جو محنت کرتا ہے راتوں کی نیند قربان کرتا ہے دن کے کھانے بھول جاتا ہے سفر کرتا ہے پتا نہیں کیا, کیا کر کے تو مسئلے کا حال ڈھونڈتا ہے اس کو کہتے ہیں مستحد بڑی محنت کی ہے مستحد کا مطلب ایسے نہیں کہ پڑ پڑ کر کے فتوے دیتا رہتا رات دن وہ بڑی محنت سے دیتا اس لیے اس کو مجتہد کہتے اور اجتہاس کا مطلب ہے اپنے آپ کو تھکا مارنا انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹو ڈو ہز اٹ موسٹ اپنی تمام صلاحیتیں کھپا کر کسی چیز کو اور پھر اس کی اپنے ضمیر کے مطابق بات کرنا فرمایا ٹھیک ہے تو دو سواب ہیں غلط ہے تو ایک سواب مجتہد غلط فتوا بھی دے دو محنت کرنے کے بعد اس کا ثواب اپنی جگہ پر اس کی محنت ضائع نہیں گئی ہے اس نے محنت کی ہے ہاں ٹھیک جواب دے تو دو راجر زید مجھتا زید بڑا محنتی اب دیکھا جائے گا یہ نسبت القلامیہ ہے دیکھیں دو چار چیزیں سب سے پہلا جو تعلق ہے وہ نسبت الزہنیہ ہوتا کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی زید آپ کے ذہن میں آیا اس کی صلاحیتوں کو آپ نے دیکھا اس کے بعد آپ کی زبان نے اس کو پکار کر کہا کہ زید بڑا محنتی ہے مگر یہ بات پہلے آپ کے ذہن میں آئی ہے زبان پر ڈاؤن لوڈ ہوئی زید بڑا محنتی مگر یہ بات آپ کے علم میں پہلے آئی ہے نسبت الزنی پہلے ہے نسبت الکلامیہ بعد میں ہوئی ہے اب نسبت الواقعیہ جو تیسری ہے وہ دیکھا جائے گا کہ واقعی زید نام کا کوئی بندہ ہے یا نہیں جی ہے پھر دیکھا جائے گا وہ مجتاہد بھی ہے یا نہیں محنتی بھی ہے یا نہیں اگر زید بھی ہے اور محنتی بھی ہے تو خبر سو فیصد ٹھیک ہے اگر زید ہے مگر محنتی نہیں ہے تو خبر ففٹی پرسینٹ تو صحیح ہے ففٹی پرسینٹ غلط کیونکہ یہ خبر ہے تینوں ہیں اس میں نسبت الزہنیہ نسبت الکلامیہ نسبت الواقعیہ یہ خبر ہے یہ جملہ ہے, خبریہ ہے زہید الجتاح جملہ ہے خبریا زہید مبتاد ہے اور مجتہد جو ہے یہ اس کی خبر ہے انشائیہ کیا ہے اس میں بھی تینوں قسمیں ہوتی ایک آدمی جا رہا ہے آپ نے اس کو دیکھا جانچا کون ہے یہ نسبت الزہنیہ ہے پھر آپ کی زبان پر وہ آیا اور آپ نے اس کو کہا کہ رک جاؤ کس اور وہ بندہ رک گیا یہ نسبت کلامیاں مگر اس بندے کا رکنا چونکہ آپ کے کلام کا نتیجہ ہے اس بندے کا ایکشن آپ کے کلام کا ریئیکشن ہے اس کا آپ سپرنگ ہے اس کی پیداوار ہے اس کا بچہ ہے وہ اس کا رکنا آپ کے کس کے نتیجے میں ہوا نا رک جاؤ کے نتیجے میں ہوا نا لہذا اس کا فیل آپ کی انشاء ہے اس کا فیل آپ کی انشا آپ کے کلام کی پیداوار ہے ہوا انشا کو تم سارے رب کی کلام کی پیداوار ہونا اس نے کہا ہو جاؤ تو ہو نا تو یہ کوئی خبر تو نہیں ہے کہ تم پہلے سے تھے تو اللہ تمہیں کان سے نکال کے مارکیٹ میں لے کے آیا ہے ہل اطال انسان یعنی ان مزکور نہیں لم تک کچھ آ یو آر نتنگ یو آر نتنگ اس کی تم اس کی نسبت کلامیاں ہو اس نے کہا ہو جاؤ اناد نہیں ہے کول لہ کون کون ہم کون ہم سب سے پہلے رب کے علم میں آئے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں محمد مستفی کہتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی آٹے مٹی اور گارے کی شکل میں رب کے علم میں اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا شروع کیا تھا تو ہم پہلے اس پروگرام میں موجود تھے بعد میں اللہ کے نالج میں نہیں آئے یا اللہ نے اپنا پروگرام امینڈ نہیں کیا وہ کیا بنانے جا رہا تھا اسے پتا تھا اسے خیال آیا میں نے یہ بنانا ہے اس خیال کو اس نے اسٹینڈ سٹل کر دیا کہیں پر اس کی کلر فوٹو کر کے لگا دی کہیں پر اسے ٹرانسفر کر دیا فارورڈ اس کو کیا کہتے ہیں لوہ محفوظ لوہ محفوظ رب کے علم والا سیکشن ہے اور محفوظ اسی لیے ہے کہ وہاں کسی کی دسترس نہیں لہذا ایک شکل یہ ہے کہ تم سب سے پہلے تو رب کے دھیان میں رب کے خیال میں رب کے علم میں موجود ہو اور یہ اس کی قدرت ہے کہ اپنے خیال کو وہ ایک شکل دے دیتا ہے وجود عطا کر دیتا ہے اور اگر تم وہاں سے مٹ جاؤ تیسری بار لوگ کہتے ہیں فلاسفہ جب چلے تخلیق کیا اور خالق اور مخلوق کا چل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رب کے دھیان کا نتیجہ یہ مخلوق اگر اس کی کنسنٹریشن ٹوٹ جائے رب کی تو تم نسیم منسیہ ہو جاؤ تو ویسے جیسے کوئی تھا ہی نہیں آپ بیٹھے بیٹھے ختم ہو جاؤ جیسے یا مجلس لگی ہوئی ہوتی ہے تمہارے خواب میں ابا بھی ہوتا ہے اما بھی ہوتی ہے کوئی شادی بیاہ ہو رہا ہوتا ہے ساری برادری ہوتی ہے تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے تو کہاں جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتا وہ ڈو بھی سارے غائب ہو جاتے ہیں دھیان جمائے آپ جن لوگوں نے پرانا پرانی مارکیٹ دیکھی ہوئی ہے جب چوک ہوا کرتے تھے وہ راؤنڈ اباؤٹ ہوا کرتے تھے وہاں کھرنی لگی ہوتی نیچے گڑی ہوتی تھی جنہوں نے وہ چوک دیکھا وہ آنکھیں بند کریں آپ آ گیا نا وہ یا کوئی مرا ہوا آدمی ہے آپ کا دوست آپ آنکھیں بند کر وہ آ گیا اپنی تمام کپڑوں سمیت جو زیادہ کپڑے وہ پہنتا تھا ان کپڑوں سمیت آ گیا کپڑوں کے کلر سمیت آپ کنسنٹریشن توڑ دیں چلا گیا نا ختم ہو گیا نہ جنازہ اٹھانا پڑا آپ کو نہ غسل دینا پڑا آپ کو کسی بلڈنگ کا آپ تصور کر لیں پرانے گھر تھے نا ہمارے جو کچے آپ نے توڑ کے پکے بنا رہی ہیں اس گھر کا ذرا تصور کریں جہاں امی ابا دادا دادی سارے کٹھے رہتے تھے بیس بیس آدمی دو کمروں میں رہتے تھے آج کل تو دو بھائیوں کی بیویاں ایک اویلی میں نہیں دیتے چھ کمرے ہوتے ہیں اس میں میرا گزارا کوئی نہیں کچھ بھر کا تصور کریں آپ آنکھیں بند کریں آ گیا نا آئیں گے تو کہتے ہیں تم خیال ہو کسی اور کا تم کہتے ہو تم سے دور ہے تم کہتے ہو گائے گم ہو جی بکری گم ہو جی کھوتی گم, جی، گم ہو تو ہم تھانے رپورٹ کرتے ہیں پرویز مشرف کو نہیں تمہارا اور رب کا تعلق پرویز مشرف والا ہے تم تو اس کا دھیان ہو کنسنٹریشن ٹوٹ جائے وہاں سے ہٹ جائے نظر تمہارے اوپر سے اس کی تو تم ختم نہ ہو جاؤ وہ تو تمہیں سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے تمہاری کروٹیں رات کو بدلواتا ہے تم پتہ نہیں کہاں اس کو بٹھا دیا ہے تم نے ختن و ہم پلٹتے ہیں نقل بو مزات مزات شمال وہ تو رات کو کروتے تمہاری بدلاتا رہتا ہے تم نے کہاں بٹھا دیا اس البار ہم رب کا انشاء ہیں ہم رب کا انشاء ہے اس کے کلام کا نتیجہ ہے اور ہمارے امال جیسے وہ بندہ بیٹھا جس کو آپ نے کہا رک جاؤ قف وہ کھڑا ہو گیا وہ کھڑا ہونا فیل کس کا ہے اس بندے کا فیل ہے وہ بندہ لیکن اس کے اس فیل کا خالق کون ہے اس کا وہ دوڑنا کس کا برانڈ چائلڈ ہے آپ کا نا آپ نے اسے کہا نا دوڑو کام دوڑ رہا ہے لیکن اس کا دوڑنا تخلیق کس کی ہے آپ کی اس لیے فرمایا خالہ کا کمب تعملون اس نے تمہیں بھی بنایا اور جو تم عمل کر رہے ہو ان کو بھی اس نے تخلیق کیا تم اس لیے دوڑ رہے ہو اس لیے کھا پی رہے ہو کہ اس نے یہ بات وہاں لکھی ہوئی ہے کیا کھائے گا کس جگہ کھائے گا کتنا کھائے گا کہاں جائے گا لکھا بہی جاتے ہیں ہم چارجا گئے ایک دفعہ اسلم صاحب میرے ساتھ تھے بینک دبئی اسلامی والے اور صاحب ہمارے کوئی پروگرام تھا وہاں وہ کاجانیوں کے خلاف اس کو ریکارڈنگ تھی وہاں کے ٹی وی سٹیشن کتاب چوک جو درمیان میں ریکارڈنگ کے درمیان کوئی آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا میں وقفہ دیا تو وہاں سے وہ کہنے لگے میرے یہاں پہ کوئی عزیزہ ہے تو وہاں چلے گئے کہاں اجمان وہاں گئے تو انہوں نے وہ آم کا سیزن تھا وہ آم لے کر میں نے کہا آپ دیکھیں ہمارے یہ پروگرام میں شامل نہیں تھا کہ ہم ان کے گھر آئیں گے لیکن اللہ کو پتا تھا انہوں نے یہاں اللہ اور سے منگوا کے رکھے ہوئے اگر اللہ کو پتا نہ تو ہم بھوکے مر جائیں اچانک پروگرام بنتا تھا چلو یار فلاں جگہ چلتے وہاں جا کے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے کس نے رکھا دانے دانے پہ لکھا ہے نا کھانے والے کا نام اسے پتا کہاں جانا تالیا رینج کر کے رکھتا ہے اتنا پیار ہے تمہارے ساتھ اس کو پھر بھی پتا نہیں تم نے کہاں بٹھا دیا اس کو اسلام آباد میں تم سانس اس لیے لیتے ہو کہ اس کی توجہ ہے ہم سانس خود نہیں لے رہے یہ فیورے جو ہمارے یہ ہمارا حکم نہیں مانتی کہ کسی اور کے حکم سے چلتے ورنہ جب ہم سو جاتے ہیں تو یہ بھی سو جائیں ہم سو جاتے ہیں یہ سانس کیوں لیتے رہتے کس نے ان کو آٹو پہ لگایا ہوا ہے کوئی ہے نا ہو الخالق تمہارا تخلیق کرنے والا البارئ پانی پر تمہاری تصویر بنا کر باہر لے آنے والا بر کیوں کہتے ہو اس کو خشکی کو یہ پانی میں سے نکلی ہے نا بر اس لیے اس کو کہتے ہو بر کا نام اس لیے پڑا ہے کہ یہ پانی میں سے نکل آئی ہے باہر یہ بر ہے اور وہ بار ہے وہ پانی میں سے باہر نکال کے لانے والا ہے اور پانی پہ آ چونکہ آدمی کو سٹیبلٹی ملتی ہے قدم جم جاتے ہیں اس کے ڈولتا نہیں ہے پانی کتنا بھی پرسکون ہو اس میں جب کشتی ہوتی ہے تو اس میں ڈولنا ہوتا ذرا سا بیلنس ادھر سے ادھر ہو جائے وہ ڈولتی ہے وہاں قدم جمتے نہیں ہیں بر کو اس لیے بر کہتے ہیں کہ یہاں بندے کے قدم جم جاتے ہیں نا اور اسی لیے نیکی کو بر کہتے ہیں کہ نیکی میں سٹیبلٹی ہوتی ہے نیکی کے اندر استحکام ہوتا ہے وہ خوب کے لگتی ہے دل کے اندر گنا کی طرح خارش نہیں کرتی رہتی بندہ گنا کر تو رہتا لیکن بعد میں پچھتاوا اس کے پاؤں نہیں لگنے دیتے اس کی جڑ کوئی نہیں ہوتی البارے شٹر جب جاتی ہے خلا میں تو اس کے ملٹی اسٹوری اس کے ساتھ بوسٹر لگے ہوتے ہیں انجن فیول بھرا ہوتا ہے اتنے کلو میٹر ایک انجن لے کر جاتا ہے پھر وہ فیول کی ٹینکی گر جاتی ہے الگ ہو جاتی ہے اگلے کو کر کے اور اس کو آگ لگا کے پہلے والا گر جاتا ہے اگلے والا جلنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ بھی گر جاتا ہے تیسرے سٹیج کو آگ لگ جاتی ہے وہ تیسرا سٹیج اس کو زمین کی گریویٹی سے نکال کے باہر پھینک دیتا یہ البارے ہے اسی سے بنا ہے برا ذمہ بری پچھلے سے جان چھڑانا وہ البارئ ہے پہلے اسٹیج سے تمہاری جان چھڑائی تمہیں درخت نہیں بنایا اس درخت والے کو ایک طرف پھینک دیا جیسے فیول کی ٹینکی اور اگلے سٹیپ میں تمہیں لے گیا پھر البارے تمہیں حیوان نہیں بنایا گائے بکری نہیں بنائی ہے تو میمل جی کے اس میں سے ہو اس کو بھی پیچھے پھینک دیا اگلے سٹیپ میں تمہیں لے گیا البارے نکال کے لے جانے والا نکال کے لے جانے والا ایک یونیورس سے ایک کنگڈم سے دوسری کنگڈم کی طرف پہلے نباتات سے حیوانات پھر حیوانات سے تھرڈ سٹیپ ہے جب تمہیں وہ لے کر گیا انسانی کیا کیا مراحل ہے نہ تمہیں ہوتا ہے نہ تمہاری ماں کو کوئی پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے اندر کتنی اہم اور کتنی نازک مشین بن رہی ہے اندر پتہ نہیں ہو. سبحان اللہ جو روکھی سوکھی کھاتی ہے اس کا بھی بن رہا ہوتا ہے کوئی ہڑتا نہیں ہوتی کہ سوکھیا روٹیاں ان دے پتر تھوڑی بنتے ہیں مکھن کھایا کر دودھ پیا کر سو جو روکی سوکھی کھاتے وہ دیہات والوں کو کچھ زیادہ خوبصورت نکلا یہ کھاد کے مارے ہوئے فارمی چوچے ادھر ہی ہوتے پیچھے پیچھے پھرو روٹی کو نہیں کھاتے کھاتے منتیں کرو دانت پہلے گر گئے کھانے سے پہلے دانت ہی گر جاتے ہیں کیڑے لگے ہوئے ان کے چاکلیٹیں کھا کے روکی سوکی کھانے والی انپر ماں کے اندر کیا پہ بن رہا ہوتا ہے کتنی اہم مشین بن رہی ہوتی کیا نازک نظام ہے آنکھوں کا ڈاکٹر سے پوچھو کانوں کا گردے کا ایک گردہ اگر اس کے نظام اس کے اندر جتنے کارخانے ہیں ایک جگر جتنے اس کے اندر کارخانے زمین پر لگائے جائیں تو صرف جگر کے کارخانوں کے لیے پچیس مربع کلومیٹر میٹر جگہ چاہیے جو کام جگر کر رہا ہے زمین پر آج کے دور میں مائکرو ٹیکنالوجی کے دور میں وہ کام کرنے والے کارخانے لگاؤ تو پچیس مربع کلومیٹر میٹر جگہ چاہیے اتنی سی جگہ میں سارے کام ہو رہے ہیں. چھاننا ناپنا دیکھنا کہاں کس چیز کی کمی ہے وہاں اتنی چیز بیچنا وہ وٹامن بیچنا فالتو کو گردوں میں بیچنا وہاں سے نکال دینا یہ کون اسیسمنٹ کر رہے ہیں سارا جگری کے اندر کارخانے لگے ہو البارے المصور پانی پہ تصویر بناتا ہے ڈارک روم میں لے جاتا ہے فیز علمات ان سلاس بلو پرنٹ بناتا ہے وہاں پر پھر کلر بھرتا ہے المصور رنگوں کی ریشو پروپورشن کا خیال رکھنے والا پھر نکسک درست کرتا ہے کو فائنل ٹچ دیتا ہے اس میں رنگ بھرتا ہے اور وہ رنگ ہمیشہ نکلتے رہتے ہیں. یہ جو ہمارا رنگ ہوتا ہے یہ مت سمجھے آپ کہ ایک دفعہ اللہ نے بنا دیا بار اس کے بعد یہی کلر جو ہے وہ اس کے, اس نے اس کو پلاسٹک کور کر دی ہے نہیں ہر لمحہ آپ کا یہ رنگ بن رہا ہوتا ہے وہ مصور رنگ بھر رہا ہوتا ہے یہ جو میرا رنگ ہے آپ کا رنگ ہے کالے آدمی کا رنگ ہے ہر لمحہ وہ رنگ جو ہے بند رہا ہوتا ہے جب وہ رنگ بننا بند ہو جائے تو برف کی بیماری لگ جاتی ہے بندے دیکھا نا آپ نے آدمی کے چہرے پہ شان ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں وہاں رنگ بننا بند ہو جاتا رنگ بننا جب بند ہوتا تو آپ کے سامنے شکل آ جاتی پتہ چلا آپ کو آپ کا, کا ویسا کیوں ہے اس جیسا کیوں نہیں ہے اس لیے کہ یہاں ہر پل کوئی رنگ بھر رہے یعنی جب جلد کی اسکن کے سیلز مرتے ہیں تو نئے سیلز جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ پچھلا رنگ اور اس کی ریسو پروپورشن اگلے سیل کو منتقل کر کے وہ مرتا ہے جب بغیر میمری کے ایکسچینج کے سیلز مرنا شروع ہو جائیں اگلے سیل کو نہ دے کر جائیں جیسے ہماری حکمت مر گئی ہے پچھلا حکیم قبر میں لے جاتا ہے اس کو کیوں عام ہو گئی ہے بندہ کو بندہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے اس لیے کہ وہ پڑھاتے ہیں آگے اس کو منتقل کرتے ہیں ہمارے حکیم صاحب لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ اپنی روزی میں لات کون بارے سکھا کر آخر میں لاد سینہ بسینا حکمت ان کے خاندان میں آ رہی ہے خاندان کے بار انہوں نے نہیں جانے دینی جب سیلز میموری کو ایکسچینج کیے بغیر اپنے اندر موجود صلاحیت کو اگلے کو دیے بغیر سینے میں لے کر مر جائے تو یہ حالت ہوتی ہے یہاں ہاتھ کے اندر بھی سیل بن رہے ہیں مٹ رہے ہیں باندھ رہے ہیں ہر پل مزے کی بات ہے کہ ہاتھ کا جو مرتا ہے ہاتھ ہی کے انداز کا وہاں اگلا سیل پیدا ہوتا ہے چہرے والا یہاں پیدا نہیں ہو سکتا اور یہاں والا جو ہے یہ بھی سیل یہ بھی سیل یہ بھی ہر پل مر رہا اور باندھ رہا اور یہ بھی ہر پل مر رہا بان یہاں چہرے پر چہرے والا سیل اگلا بنتا ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا سیل مرنا اور سیل کا پیدا ہونا یہ بندے کے مرنے اور جینے والی بات ہے نا تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی یہ سیلز تین سال کے اندر بندہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک تبدیل ہو جاتے نیا بندہ بن جاتا ہم وہی ہیں ہم وہی ہیں ہر پل ہم جی رہے ہیں اور ہر پل ہم مر رہے ہیں ہمارے سیلز مر رہے ہیں نا اور ہمارے سیل پیدا ہو رہے ہیں امید زندہ کر رہا ہے اور مار رہا ہے یہ مت ہم جو ایک دفعہ اس نے پیدا کر دیا اس کے بعد ہم اس سے تنازل لے لیں گے نقل کو کر لیں گے ہر پل وہ تمہیں زندہ بھی کر رہا ہے مار رہا ہے تم سے تنازل نہیں لے سکتے ہر پل تمہیں زندگی دے رہا ہر سانس اس کی طرف سے ایشو ہوتا ہے اور تم لیتے ہو اور جو وہاں سے ختم کر دیتا ہے مین سے چارج کر دیتا ہے پھر کیابلوی والے جب پانی بند کر دیتے ہیں اس کے بعد جو اونچی جگہوں پر پانی ہوتا ہے وہ پھر جو نچلی جگہیں ہوتی ہیں وہاں تھوڑا تھوڑا کر کے آتا رہتا رات جب بند کر دیتا ہے تو اسپتال والے مشینیں ٹھوک دیتے ہیں ہفتہ وہ لگاتے منہ سوجا ہوا بندے کا آنکھیں سوجی بندے کی پھیپڑے زخمی ہوئے اس کے کوئی اشر نشر نہیں چھوڑتے اب انہوں نے کام شروع کر دی ہر پل وہ تمہیں سانس ایشو کر رہا ہر پل تمہاری تمہارے اندر زندگی آ رہی اور مر رہی تب کی عثمانی صاحب نے کہ عجیب عامر عثمانی صاحب علامہ شبیر احمد عثمانی کے بتیجے تھے بڑی پیاری منی غزلیں بھی کہی ہیں نظمیں بھی کہیں ہیں ترانے بھی کہیں اس میں ایک بڑی پیاری بات ہے پوری نظم ہے ان کی غزل کہہ لیں اس کو عشق کے مراحل میں وہ بھی مقام آتا ہے آفتیں برستی ہیں دل سکون پاتا ہے دیکھنے والوں کو وہ بندہ بڑا مشکل میں لگتا ہے لیکن اس کو مزہ آ رہا ہو. عشق کے مراحل میں وہ بھی مقام آتا ہے آفتیں برستی ہیں دل سکون پاتا یہ نبیوں کا مقام ہے بخار بھی چڑھتا ہے تو وہ چڑھتا ہے کہ امت میں کسی کو نہیں چڑھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیزا کے یہاں تشریف رکھتے تھے بخار چڑھا ہوا تھا تو دور سے اس کا سیک آ رہا تھا اس خاتون نے کہا گالبن پھپی تھی آپ کی کہ اللہ کے رسول آپ کو اتنا بخار آپ نے فرمایا ہم نبیوں کا یہی آلو تھا ہمارا بخار بھی اسی طرح ہوتا ہے نہ صرف میرا نہیں ہر نبی کا یہ ہوتا مصیبت اپنے کلائمیکس میں ہم پار آتی ہے کل کوئی گلہ نہ کرے نبی تو بڑی لگژری زندگی گزار کے گئے بڑی عیاشی میں زندگی گزار مصیبتیں ساری ہمارے اوپر آ گئیں. اور ہم سے پیار کرنے والے کی طرف بھی آفتے یوں آتی ہیں جیسے سیلاب کا پانی اونچی زمین سے نیچی زمین کی طرف آتا ہمیں یہ نظر آتا ہوں مشکل میں لیکن دل سکون پاتا وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا ہی. ہم جب سانس لیتے ہیں تو اکسیجن اور جب نکالتے ہیں تو سی او ٹو کاربن ڈائی آکسائڈ اور لاش جب گلتی سڑتی ہے تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہی بنتی لاش میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کسی کی لاش بھی ہو گائے بکری کی بھی باہر پھینک دیں وہ جو آپ کو بدگو آ رہی ہوتی ہے وہ اسی کاربن ڈائی آکسائڈ سانس جو بھی آتا ہے لاش بن گئی ایک ایک سانس سے تم مر رہے ہو یہ جو سانس تم نے لے لی ہے نا اب زندگی میں یہ سانس کوئی تمہیں واپس نہیں بیچ سکتا نکل گئی اتنے بلین سانسیں تم نے لینی تھی ایک سانس لے لی ان میں سے وہ خرچ ہو گئی ہے اب کوئی بادشاہ بھی واپس نہیں خرید سکتا اس لیے ہمارے جو نقش بند کے اصول ہیں ان میں پہلا اصول ہے ہوش در دم اس سانس کو ہوش کے ساتھ لو یہ تمہارا سرمایا ہے یہ سانسیں جیسے فل سی مل کے تو ملین بنتے ہیں نا فلس سے درم بنتا ہے درم سے دینار بنتا ہے دینار سے پھر آگے تھاؤز بنتے ہیں پھر تھاؤزینڈ ملین بنتے ہیں لیکن بات شروع کہاں سے ہوتی ہے جیسے باڈی سیل سے شروع ہوتی ہے زندگی سانس سے شروع ہوتی ہے ہوش در دم نظر بر قدم سیر در وطن یہ ان اس پہ میں بات کروں گا ایک ایک سانس گن کے تمہیں دی جا رہی ہے کہاں انویسٹ کرتے ہو یہ تمہارا اپنا آپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے کہا تھا اگر تم میں سے کسی کو اللہ تعالی سونا بنانے کا نسخہ سمجھا دے تو کیا تم میں سے کوئی گوبر تھاپے گا ایک آدمی کو پتا ہو سونا بنانے کا نسخہ تو وہ اس ٹائم کو سونا بنانے میں خرچ کرے گا یا گوبر تھاپنے میں سوریا بنانے میں آپ کو پتا نا ہمارا جو سب سے بڑا سورس ہوتا تھا دیہات میں وہ یہ گائے فائدہ بھی اسی وقت ہوتا تھا کھیتی ہوتی تھی گائے کا چارہ وہاں سے نکل آتا تھا وہی گائے دودھ دے دیتی تھی خرچہ نکل آتا تھا اسی کے وہ گوبر سے آگے اندن کا کام چل جاتا تھا نہ سلینڈر ہوتے تھے نہ گیس ہوتی تھی یہ تو بلی کھا گئے ہم تو وہ گوبر تھاپنا اور سونا بنانا فرمایا تم میں کوئی ہے جو سونا بنانا چھوڑ کے گوبر تھاپے گا ان کا جی بالکل نہیں فرمایا اللہ نے جو تمہیں سلائی دی یہ زبان دی ہے اس سے تم گوبر بھی تھاپ سکتے ہو سونا بھی بنا سکتے ٹھیک سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ العظیم یہ سونا ہے اس سے کسی کو گالی دو گے یہ گوبر ہے بلکہ گوبر پھر بھی قابل استعمال ہوتا ہے مباح کلام اگر کیا تو وہ گوبر ہے گالی دی ہے تو وہ گائے کا گوبر نہیں وہ تمہارا اپنا ہی گوبر ہے تو ایک ایک سانس اس نے تمہیں دی اس کے لیے تم اس کے محتاج ہو اور بے نیاز بڑے بنے پھرتے ہو یعنی تمہاری بے نیازی لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدیش میں فرماتے ہیں میں نے جہنم جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس کے خدشے کے جس سے خدشے والا سو رہا ہو یعنی جہنم جیسی خوفناک چیز اس کے پیچھے لگی ہوئی ہو اور وہ سو رہا ہو اور میں نے جنت جیسی کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ جس کا طالب ہو اور سو رہا ہو وہ جنت کا طلب کرنے والا اور ٹانگیں پسار کے سو رہا ہو آواز بھی آئے ہی آل الفلا اور وہ سو رہا اور پھر کہے کہ میں جنت چاہیے اور یہ کہے کہ مجھے جہنم سے ڈر ہے اور پھر سو رہا ہو لہذا تمہارا رب کا تعلق جو ہے وہ خالق اور مخلوق کا ہے تصویر اور مصور کا ہے و خالق البار المسور یہ تمہاری تخلیق کے مراحل یہ تم اس کی تصویریں ہو جب وہ چائے پھاڑ سکتا ہے جب وہ چائے بگاڑ سکتا ہے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا وہ اس کے بڑے بہترین نام ہیں لاہما السما اس کے بڑے بہترین نام ہیں وہ نام اس کی سفتے ہیں نام کا مطلب یہ کہ وہ اس کے پورٹفولیو ہیں بعد ہوتا ہے امبیسی میں کوئی ایک سیکٹری غائب ہو جاتا ہے ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو نیا سیکٹری آنے تک اس سیکٹری کے کام دوسرے کو دے دیے جاتے ہیں اسی طرح منسٹریوں میں بھی ہوتا ہے کہ ایکسٹرا چارج دے دیا جاتا ہے ایڈیشنل چارج کے جناب یہ جب تک نیا وزیر نہیں آتا تب تک آپ اس مستری کو بھی سنبھالیں اللہ تعالی نے کہیں بھی کسی جگہ بھی کوئی بھی پورٹ فولیو کسی کو نہیں دیا لہو مکالی دسماوات والا زمین و آسمان کی کنجیاں اس کے بعد مکالد کیا کہتے مکالید الحکم طل مکالید الحکم جب یہ آتا نا صاحب کا دن ایکسن ڈے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اقتدار کی چابیاں سنبھالی تھیں تو اس میں واقع فیزیکلی کو دو چار گز لمبی کوئی چابی نہیں ہوتی لوہے کی بنی ہوئی یا پیتل کی بنی ہوئی جو سیب سمو سنبھالتے ہیں نہیں مکالد الحکم وہ ان چابیاں ہوتی ہیں حکم کی چابیاں نادیدہ پورٹ فولو سب ان کے پاس لہذا فرمایا لہو مکالد السماوات آباد سارے پورٹ فولو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں ہوتا نا وزیراعظم دو چار اپنے پاس رکھ لیتا ہے میاں صاحب جب تک رہے وزیر دفاع بھی خود ہی رہے کوئی نہیں وزیر دفاع بنایا نا. یہ بھی خود ہی ہیں صاحب کچھ کچھ پورٹ فولیو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اللہ تعالی نے سارے پورٹ فولیو اپنے پاس رکھے ایک بھی کسی کو نہیں دیا اس کی دلیل کیا دی میں فرمایا کہ ایوب کو شفا چاہیے تھی تو ہمارا کنڈا کھڑکا رہا تھا انی مسر و انترحم الرحمین مجھے مشکل آ گئی ہے میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں اور تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ انت ارحم راہمین سب سے زیادہ ریم کرنے والا بچے کو بار باہر کو دوسرا بچہ مارے نا تو اسے پتا ہوتا ہے کہ ایکشن کون لے گا امی کو بتاؤں گا تو ایکشن ہوگا یا ابو کو بتاؤں گا ابو کو بتاؤں گا تو ابو تو آؤٹ ہونے سے ڈرتا گا پتھر کوئی گل چپ رکھا امی کو اسے پتا ہے کہ جناب سر پر باندھ کے تو باہر نکل گی پیو دادا ٹھہری کر وہ بھی سوچتا ہے کہ مجھ پر سب سے زیادہ ترس کس کو آئے گا کس سے فریاد کروں تو تفری مچ جائے گی سمجھ لگے اگر اما بھی نہ سنتی ہو بابا بھی نہ سنتا ہو تو دادی کو جا کے بولتا ہے وہ بھی اندازہ کرتا ہے کون مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے فرمایا انی مسنی درو انتر ہمراہ میں نے نظر ماری ہے مجھے سب سے زیادہ رحیم ہستی تو نظر آیا ہے میری مشکل دور کرتی دیکھو حضرت زکری علیہ السلام کی اولاد کوئی نہیں ہوتی فرمایا اس نے بھی کنڈا ہمارا کھٹکایا وقت کا نبی تھا زمین پر چیف ایگزیکٹو تھا اس وقت شریعت ان کے ذریعے بن رہی تھی لیکن دعا کا حق عطا کا پورٹفولو رب کے پاس فرمایا رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین پروردگار تو بہترین وارث ہے تُو بہترین وارث ہے مجھے اس وراثت کا ڈر کوئی میری زمینے کوئی نہیں کھانے والا مگر اللہ تو نبی تو نہیں نہ بن سکتا مجھے اپنی اولاد میں نبی چاہیے زمین کا نہیں ہے یارسو نیوہ یارسو من آل میں نبی چاہیے مجھے علیہ یعقوب کا وارث چاہیے نبی چاہیے مجھے تو وارث تو بن سکتا ہے مگر نبی تو نہیں بن سکتا مانتا خیر الوارسی وراثت کا مجھے کوئی ڈر نہیں اس بارے میں میں بالکل یکس ہوں بہترین وارث مگر مجھے اس واثت میں وارث چاہیے نبیوں میں وارث چاہیے کھٹکایا حاضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو ہم میں سے اکثر لوگ نماز میں بھی پڑھتے ہیں انہوں نے بھی یہی مانگا تھا مجھے مجھے عطا فرما رب حولی من الصالحین تو ثابت ہوا کہ شفا دینے والا مشکلیں دور کرنے والا حضرت علیہ السلام جب قید ہو گئے مچھلی کے پیٹ میں تو کہاں فریاد کی ہے جس نے قید کیا تھا اسی کے پاس اسی لیے فرمایا اور انہیں پتہ چل گیا وزن اللہ مل جا امین اللہ اللہ اور انہیں پتا چل گیا یہ گمان ہو گیا یہ یقین ہو گیا کہ اللہ سے بھاگ کر کہیں پنا نہیں ہے مگر اللہ ہی کے پاس اللہ سے بھاگ کہاں سے رہا آدمی ایک سے بھاگتا ہے نا اسکول سے بھاگ کے گھر آ جاتا ہے ماسٹر سے بھاگ کے امی کے پاس آ جاتا ہے اللہ سے بھاگ کے اللہ کے پاس لا مل جا من اللہ اللہ کس سے فرمایا اللہ کے عذاب سے با کر اللہ کی رحمت کی گود میں وہ رحمان الرحیم بھی ہے نا اس کی ساری صفتے بیک وقت ایکٹیو ہوتی ہمیں بھی تھوڑی سی نفاخ تو فی ہے میرویہ اللہ نے تھوڑی سی وہ جسے کہتے ہیں تڑکا اپنی صفت کا تڑکا لگایا ہے نا ہم بھی سنتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن اسباب کے ذریعے ہم بھی رحم کرتے ہیں لیکن ہماری شفتیں مرتی رہتی یعنی جب ہمارے بیک وقت آپ ایک ہی پیج کھول سکتے یا تو آپ کو پیار آیا ہوا ہوگا یا آپ کو غصہ آیا ہوا ہوگا دو شفتیں بیک وقت کبھی بھی ہمارے اندر ایکٹیو نہیں ہوتی جب ہم کو پیار آتا ہے تو پھر پیار ہی آتا ہے اور جب ہم کو غصہ آ جاتا ہے کسی پر ہو سکتا ہے گھر والی پر غصہ ہے تو آفس والوں کو بھی اس دن کسی کو چھٹی نہیں ملے گی جو بھی لیٹر لے کے آئے گا جناب اور اگر آپس میں کوئی گھر پار ہو گئی ہے تو بچوں کی بھی کلڑی اترے گی اس دن بیاک وقت جب ہم یہ نہیں ہوتا کہ ننانوے بیا کو اس سے ڈرے ہو تو رحمت کے پاس آ رحمت والی کھڑکی پہ آ جاؤ لا مل جمین اللہ الا اللہ لا فرمایا فرمایا لا الہ الا کہاں جاؤں سبھانک تو پاک ہے یہ کوئی تیری غلطی تھوڑی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے نا سر آپ نے غلطی سے مجھے جیل میں ڈال دیا ہے برائے مہربانی یہ ان پیٹیشن ہے آپ مہربانی کرے اپنی غلطی کو درست کرے فرمایا نہیں سبانک تیری غلطی نہیں ہے تو میں غلطی مجھ سے ہو گئی اتنی انکساری دیکھی ہے ہمارے یہاں تو ہوتا ہے دعا کروانے جو نا سر دعا کریں مولوی صاحب تاری صاحب آجی صاحب پیر صاحب دعا کریں اللہ بارش کرتے تو کہتے ہیں دعا کروں یا بارش کروا دوں اتنی زیادہ شوخی اتنا زیادہ اللہ پر تحکم آئےتا ای کریمہ سوا لاکھ ورد نکالنا ہے پہلے مطلب تو پڑھو اس کا پہلے اس کا مطلب تو پڑھو کیا ہے لا اللہ اللہ سبحانہ کا یہ بھی نہیں کہا مجھے نکال لو مجھے یہ کار دو بس ایک اتنی ہمت بھی نہیں پڑی اتنی بات کی پر دگار غلطی ہو گئی ہے ظالمین میں نے غلطی کر دی ارشاد ربانیہ فلاح اللہ ان کا من المصبین اگر یہ تسبیح نہ کرتا اللہ لاب صفی بت نہیں لا یو میں قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا وہاں سے اسے میں کرتا کیا زور ہے اس کے اندر کس کے اندر انکساری کے اندر کتنا زور ہے انکساری کے اندر کتنا زور ہے جو اللہ پر دائیا جمانا چاہتا ہے نا اپنی نمازوں کا بڑی نمازیں پڑھ لیے بڑے روزے رکھ لیے لہٰذا اللہ بڑا بلائد ہے ادھر منہ سے نکلے گی تو پوری کر دے گا ان کے منہ پر دے مار دیں تو جہاد جاہد والے سے جہاد کیا ہوگا تو اپنی ذات کے لیے کیا ہوگا اپنی قبر ٹھنڈی کی ہوگی میرا کیا کھیل انکساری میں بڑا زور ہے ہمارے ابا رما سے جب غلطی ہوئی تو کوئی تحکم جمایا تھا اللہ تو نے اپنے آپ سے بنایا اللہ تعالی دین ہے نہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا غلطی ہو گئی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا۔ وہ لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین انکساری رب کو بڑی پسند اس کی خود یہ چاہتی ہے اسی لیے فرمایا اللہ تعالی کو ٹوٹی ہوئی قبر والے کو ازاب دیتے ہوئے شرم آتی جس کی کبر کا ستیہ ناس ہو گیا نا چونہ نے سراخ کر لی ہوں پہرا ہال ہوا ہوا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو کیا مار پہلے اس کا ستیہ ناش ترس آ جاتا اسے اس کبر کی انکساری پر اور جن کی کبر پر بیس بیس تیس تیس پچاس پچاس ہزار چار چار لاکھ دس دس لاکھ کا سنگے مرمر تھپا ہوا ہوتا ہے چم چم کرتا گلاب اور دودھ سے تم اس کو غسل دیتے ہو کیا پتا تمہیں اللہ کا گزب کتنا بھڑکتا اسی لیے میرے حضرت کہا کرتے تھے مزار بنانا شرک فر رسالت ہے مزار بنانا شرک فر رسالت ہے محمد کا بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم اب کسی اور کا بناؤ گے تو یہ شرک رسالت اتنا جو تم پیار کرتے ہو عشق کا اظہار کرتے ہو یہ شرک پھر مزار کی کبر کچی ہے کچی قبر والے پر ٹوٹی پھوٹی قبر والے پر اللہ کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے ان اللہ صحیح اللہ کرتا ہے اس اور بوڑھے آدمی پر اللہ کو حیا آتی میں کیا ماروں سے؟ اور جو بوڑھا بھی کالی کر کے آتا ہے